ضعیف ہے جناب باب ان کے فلم المسجد باب ان اجازرا فلم ان جنوب ان خارا جا کماں لایا تم توجہ اب اس کی دو صورتیں ایک طالب علم ہے موتکف ہے مسجد میں بیٹھا اعتقاف کے لیے طالب علم ہے بستر مسجد میں پڑھا ہے اب یہ جنابت میں ہو گیا ہے تو کیا کرے غسل خانہ تو باہر تو غسل کر نہیں سکتا آیا مسجد سے نکلنے کے لیے اس پر تیمم لازم ہے یا یوں نکل سکتا ہے تو امام بخاری رحم اللہ حدیث بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بغیر تیمم کے یہ آدمی نکل سکتا ہے ایک بات دوسری بات یہ اگر کوئی بھول کر مسجد میں داخل ہو گیا اس کو یہ یاد نہیں تھا کہ میں جنابت میں ہوں بھول کر آگیا مسجد میں اب جب آگیا ہے اب یاد ہوگی ہو میری تو جنابت میں تو جنابت میں ہوں اب مسجد سے نکلے کوئی تیم کی ضرورت نہیں ہے اعزاز رکرا پھر مسجد جب یاد آ جائے کسی کو مسجد میں انجنوبند یہ آدمی جنابت میں ہے جائے تو نکل جائے کما ہوا جیسی بھی ہے بلا تیمم یا جنابت میں اسی حالت میں نکل جائے تیمم نہ کرے کوئی ضرورت نہیں ہے جناب توجہ کرو اقیمت صلاح و نماز کی اقامت ہوئی اقامت تو جانتے ہو نا تقبیر کامت ہوئی وا دلتی سفوف اور برابر کی گئے سفید پیامن کھڑے ہو کر سفے درست ہو گئے سارے فخر اللہ صلی اللہ علام آپ صلی اللہ وسلم حجر سے تشریف لائے نماز کے لیے فلم کام فی مسلّ جب مسلح پہ آپ کھڑے ہو گئے تو زکارا ان یاد آ گیا کیے صلی اللہ وسلم جنابت میں ہیں اب بات یاد ہو گئی فقال لنا اب آورا نبی علیہ السلام نے ہمیں کہا مکان حکومت اپنے اپنے جگہ پہ رہو رجا واپس ہوئے غسل فرمایا سم مہارجی لینا پھر تشریف لائے وار اسو یاق اور سر مبار سے پانی ٹپکتا تھا فقبر فصل لینا ماہو پھر آپ نے تکبیر فرمائی اور ہم نے نماز ادا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب یہاں پہ اقامت دوبارہ نہیں کی ہے اس لیے کہ اقامت اور نماز کے درمیان اگرچہ وقفہ کافی آ گیا ہے لیکن اقامت اس لیے ہوتی ہے کہ نمازی حاضر ہو جائیں تو, تو سب حاضر منتظر ہیں اس لیے دوبارہ اعادہ نہیں ہوا اور نماز ہوئی تاباہو یعنی عثمان ابن عمر کی موافقت کی ہے عبد العلا نے ان معمر ان زہری سے ورواہ العزائی ان زہری یعنی تین تعلقات سے امام بخاری نے اس پہلی رواج کی سند اور اس کے تائید کے لیے تقویت پیش کی ہے مسئلہ حل ہو گیا اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا ہے کہ نبی علیہ السلام اعلی البشر تھے بشر کے ضروریات میں سے نسیان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نسیان آیا تھا چلو اب وہی مسئلہ ہے کوئی جگرا مگرہ نہیں ہے اے غسل کر لیا ہے جنابت کا اب غسل کے بعد آپ توریہ نہیں استعمال کرتے یوں کر کے جاتے تو کوئی گنا نہیں ہے بس امام بخاری نے باپ قائم کر دیا ہے اور مقصد اس باپ کا اس ضعیف روایت پہ رد کرنا ہے چلو اب پہلے روایتوں میں فلم یورد دو دفعہ نا اور یہاں کیا گیا فلم یا ہو کوئی فرق نہیں ہے یہ ایک فرق ہے اور وہاں لم یورد ارادہ نہیں فرما یہاں کہہ دے کہ لم یا ہو انفضویہ دہ ہے ہاتھ کو یوں فرماتے تھے تو اسے معلوم ہو گیا کہ ان الیدین دین لابا سبھی آگے جاؤ سب اچھا باب من بدا بشق شک کے راسل احمفل یہ باب ہے دربیانی سنیت اس کے کہ اگر کوئی غسل کرتا ہے تو پہلے پانی دائیں طرف ڈالے یہ سر کے دائیں طرف جاؤ کیا شکریہ بات ہے جب ہم میں سے کوئی بیوی عورت جنابت میں ہوتی آغذت بھی دیہا سلاسن فو کراسیا تو ہم پانی تین لب پانی لیتے اپنے سر پر ڈالتے سمت بھی دیہ الا شک کے دائیں طرف و بھی دل اخرا الا شک پہلے تین لب یوں پھر ایک اس طرح اس طرح, اس طرح کر کے نوا لیتے تھے غسل کر لیتی تھی ٹھیک ہے چلو اے اے کل پہنچ جائیں گے انشاءاللہ ایک تسل اور یان انواحد فلخا لواتے امن تصرا و ستر افضروں امام بخاری رحم اللہ اس باب کا انعقاد کرتے ہیں اور فرماتی ہیں یہ باپ ہے در بیان اس مسئلے کے ایک تسلح اور یان اکیلے تنہائی میں اس حال میں اور یا من کے برہنہ ہو آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے مسئلہ یہ ہے کہ سطر سطر عورت یعنی اپنے آپ کو ڈانپنا اور لوگوں سے چھپائے رکھنا غسل یا استنجا وغیرہ کے حالات میں یہ واجب ہے اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو پردے میں رکھیں اور کسی کے سامنے ننگا نہ ہو ٹھیک ہے اب یہ ہے اگر ایک آدمی ہے بالکل بیابان ہے بالکل خلوت ہے اور تنہائی کی جگہ ہے جیسے دریا ہو کوئی ہو نہیں بیلے پہلے لوگ جاتے تھے بیلنا وہاں غسل کرتے نہ آتے گرمیوں میں ابھی کوئی سامنے نظر نہیں آتا ہے تو اگر اس حالت میں اگر کوئی ننگا نہائے تو کیا آئیے بھی حرام ہے یا اس میں گنجائش اور جواز ہے یا آج جو باتھ روم وغیرہ غسل خانے ہیں اس میں اگر ننگا نہائے تو کیا حکم ہے تو مقصود تو یہ ہے کہ اپنے بدن کو غیر کی نگاہوں سے ڈانپو یہ اصل مقصود ہے اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں کوئی بھی دیکھنے والا نہیں یا محل ایسا ہے کہ دیکھ سکتا نہیں ہے کوئی تو اگر برہنہ ہو کر غسل کرے تو یہ جائز ہے باب من اختسل اور یانو وحدو فلخلواتے یہ باب ہے دربیاان حکم ان لوگوں کے جو کہ غسل کرتے ہیں برہنہ ہو کر اکیلے تنہائی میں ومن تسرا اور یہ باب یعنی یہ حدیث یا یہ باب در بیان ان لوگوں کے ہیں تص طرح جو کہ غسل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ڈانتے رکھتا ہے پھر فرماتے ہیں پر ست پردہ کرنا اپنے بدن کو ڈانتے رکھنا یہ بہتر ہے وکال بحض و ابھی حضرت باز ابن حکیم اپنے باپ سے وہ اپنے جد ان جدی جد یعنی بحث کے جد سے یعنی باز اپنے باپ سے نقل کرتا ہے باز کا باپ ان انجی بحض کے جد سے نقل کرتا ہے تو جب جد ال ہو تو کیا ہو گیا ان ابھی ہی کب کیا ہو گیا باپ ہو گیا ہے آرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ احق کو ان کو آئستمن ہو الناس اللہ احق اللہ بہت حقدار ہے آئستیامن ہو کہ حیا کی جائے اس سے مین ناس بہ لوگوں کے یعنی جیسے تم لوگوں سے اپنے آپ کو ڈانبتے ہو یعنی پنائی میں رکھتے ہو کہ تمہیں کوئی نہ دیکھے تو اللہ اس سے زیادہ حقدار ہیں اس حال میں آپ نہائیں کہ تمہیں کوئی بھی نہ دیکھے یعنی اللہ بھی نہ دیکھے تو اللہ تو کپڑوں کے ساتھ بھی دیکھ سکتا ہے تو معنی یہ ہے کہ جس طرح تم لوگوں سے پردہ کرتے ہو تو اللہ کے سامنے بھی اگر پردہ ہو تو بہت بہتر ہے اب اللہ سے پردوں میں تم اپنے آپ کو چھپا تو نہیں سکتے ہو لیکن یہ کمال حیا ہے معنی یہ ہے اگر برہنہ ہو کر تنہائی میں غسل کرو گے تو جائز ہے لیکن پھر بھی اگر آپ پردہ کر کے غسل کریں تو یہ بہت بہتر ہے پچھلے بزرگ حضرات جو ہوتے ہیں وہ ان باتھ روموں میں بھی جو ہے نا پردہ کر کے غسل کرتے ہیں اللہ اکبر آگے اب یہاں پہ دو مسئلے بیان ہوئے ہیں. ایک حضرت ایوب علیہ السلام اور ایک حضرت موسا علیہ السلام کہ دونوں تو کپڑے اتار کر غسل کرتے تھے لیکن لوگوں کے سامنے نہ لوگوں سے علاحدگی میں ہاں جب لوگ ہوتے تو باپردہ ہو کر غسل کرتے یہ موسا علیہ سلاد ترجمہ الباب کے ساتھ تو بات یاد ہو گئی ہے نا یعنی حضرت موسا علیہ السلام بن اسرائیل کی یہ عادت تھی جب وہ نہاتے تو سارے ننگ مننگے ایک دریا میں ایک نہر میں اکٹھے نہاتے تھے جس طرح چھوٹے بچے نہاتے ہیں نا تو اسی طرح بڑے بھی یوں ہی ننگے ہو کر غسل خان یعنی دریا میں یوں ہی نہایا نا... کرتے تھے حضرت موسا علیہ السلام جو ہے دریا میں جب نہاتے تو بڑے دور جاتے اور ایسی جگہ اختیار کرتے کہ جہاں پر کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو حیات انبیاء کرام میں ہوتی ہے اللہ و کمال جس کا نظیر دنیا میں نہیں پیش کر سکتے کوئی تو بنی اسرائیل نے ہنسی مذاق شروع کی کہ یہ بیمار ہے اور عربی میں اس کو آدر کہتے ہیں آدر اس مریض کو کہتے ہیں کہ جس کی خصیتین پہ سوج ہو اور ورم ہو وہ بڑے ہوں یہ ایک قسم کا عیب ہے تو بری سال کہتے تھے کہ یہ چونکہ مریض ہے مرض آدر سے اس لیے یہ ہمارے سے علیحدہ نہ آتے ہیں یہ کوئی حیا کی بات نہیں ہے حالانکہ حضرت مسال علیہ الحمد للہ بے عیب شخصیت تھے لیکن ان کا جو پرد میں نہ آنا تھا یہ تو حیا کامل کی وجہ سے تھا تو ایک دن اللہ کریم نے عجیب معاملہ کیا حضرت اموسا علیہ السلام نے کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھے اور وہاں غسل شروع کیا جب غسل سے فارغ ہوئے تو جناب محترم جو ہے نا پتھر چل پڑا حضرت اموسا علیہ السلام کے پاس ہمسا ہے آساں ہے اور اس آساں کو لاٹھی کو مارتے پتھر کو اور پتھر کو کہتے ہیں کہ سو بھی یا حجر سو بھی یا ہجر سو بھی یا ہجر پتھر میرے کپڑے دے دو میرے کپڑے دے دو سات یا آٹھ ضربات کے نشانات بھی اس پتھر پر حضرت موسا کی لاٹھی کی وجہ سے پھیرے تھے لیکن یہاں تک کہ حتیہ وسل علا ملئم میں بنی اسرائیل وہ پتھر گیا اور بنی اسرائیل کے ایک جماعت کے سامنے جب انہوں نے دیکھا تمہیں سمر جل حضرت موساسلام کو سے ہنند اب سمجھ گئے تو حدیث تھی اب جب اس جا تو بات آپ کو بتاؤں گا کہ پردہ حضرت موسا علیہ السلام کرتے تھے تو اللہ نے حضرت موسی علیہ السلام کو بڑھا نہ کر کے بنی کے سامنے کیس پیش کیا یہ تو بظاہر حضرت موسی علیہ السلام کے توہین و تحقیر و تزلیل ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی جواب ہو جائے گا لیکن حدیث کو تو ہمیں پڑھنے دو نا اس کے بعد مسئلہ ہوگا حضرت عبا حرس فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قال ابو نبی پاک فرماتے کانت بنو اسرائیل تھے بنو اسرائیل یا تسلون اور راتن جو غسل کرتے تھے برہ ہو کر یمض و بعض جملہ آباد ایک دوسرے کو دیکھتے بھی تھے اگر ان کی عادت یوں ہی تھی کوئی بات اس مسئلے میں نہیں تھا اب بھی ایسا ہے نا بعض علاقوں میں نہیں رہتے ہیں نہیں سمجھتے ہو تو آج سلوار تو باہر اتار کر قمیص ہوتی ہے سلوار باہر اتار کر جاتی ہے دریا میں جب اندر ہو جاتی یہاں تک تو کمیز کو تھوڑا تھوڑا اٹھاتے ہیں جب پانی یہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو کمیز کو نکال کر باہر پھینکتے ہیں یہ تو ہوتا ہے لیکن جب نکلتے ہیں نا تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس لیے کچھ وقت تو کوئی چاد کو کوئی رمبا کوئی کمیز سلوار تو ہوتی نہیں ہے پھر ادھر ادھر دل دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ آتی ہے آخر مسئلہ کام خراب ہی ہو جاتا ہے تو بن اسرائیل بھی انظر و بعض میلاباد ایک دوسروں کو دیکھتے تھے بکان مسا صلی اللہ علیہ وسلم سلّم یاسل حضرت مسا صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہارے کرتے تھے علماء کہتے ہیں کہ علیہ السلام جو ہے یہ سب انبیاء علیہ السلام پر بطور دعا کیا پڑ جاتا ہے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم کے لیے مخصوص ہے امام بخاری کس انداز سے یا جو ہے نا کے انداز سے یہ معلوم ہوا کہ مسا کے ساتھ بھی صلی اللہ علیہ و آیا ہے تو گوئے کہ بغیر حضرت, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے نبی کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم مسا صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فقان موسا صلی اللہ علیہ وسلم یکسل وحد اکیلے غسل کرتے تھے فَقَالُوا ال بنسائن نے آپس میں کہا و مَا اما یم نام سا یکسلمان خدا کی قسم روکتا نہیں ہے مسا علیہ السلام کو کہ یہ ہمارے ساتھ غسل کرے اللہ مگر یہ بات روکتی ہے روکتی نہیں ہے موسا علیہ السلام کو کہ ہمارے ساتھ شریک ہو کر غسل کرے اللہ مگر یہ بات روکتی ہے روکتی ہے اندرو کہ یہ بیمار ہے مرض آدر سے آدر سے بیمار ہے آدر کہتے ہیں اس بیماری کو جس سے خوشیتین بڑے ہوتے ہیں ان میں سوج ہوتا ہے <coughs> یہ قسم کی بیماری ہے ٹھیک <coughs> ہے نا اچھا فضا اب حضرت مس علیہ السلام گئے ایک مرتبہ یز تسلی کرتے تھے فوزا سو بہو اللہ حجر رکھے حضرت اموسا علیہ السلام نے اپنے کپڑے ایک پتھر پر جب موسا علیہ السلام فارغ ہوئے تو ففر الحجر باغ پڑا پتھر حضرت موسا کے کپڑوں سے فا جا موسا فی آسری تو روانہ ہوئے حضرت موسا علیہ السلام اس کے پیچھے بات سمجھتے ہو فجام موسیٰ فی, فی آسری یا اسری ہی حضرت موسا چل پڑے اس کے پیچھے پیچھے اور یقول فرماتے سو بھی یا حضر سو بھی یا ہجر اوے پتھر اوئے پتھر میرے کپڑے دو میرے کپڑے دو ہتا نظرت بنو اسرائیل یہاں تک بنو اسرائیل نے دیکھ لیا لام علیہ السلام وکالو کہنے لگے یہ لوگ واللہ ہاں بسا باس خدا کی قسم سموسا پہ تو کوئی بیماری نہیں ہے وہ بہو ہر تموسا نے اپنے کپڑے لے لیے وہاں توفی کا اور شروع ہو گئے پتھر کو مارنے پر اب کتنی لاٹیاں ماری فرماتی قول ابو ولہ نو لب لا ندب حاجر اور سب تن ذربم بل خدا کی قسم ہے ان بے شک یہ تو اثر تھے یہ تو نشانیاں تھے یہ تو نشانیاں تھی بل پتھر پر ستن او سبا چھ یا سات زربم بل اس حال میں کہ یہ مارنا پتھر پر تھا یہ مانا یہ تاکید کے لیے ہے کہ بھائی پتھر کو لاٹھی مارو تو پتھر پر کیسے داغ پڑتے ہیں کیا یقینا پتھر پر داغ پڑ گئے تھے اب مسئلہ حل ہو گیا ہے بھائی اتنا تو حل ہو گیا ہے نا کہ حضرت عموص علیہ السلام جو ہے غسل کر رہے تھے بن اسرائیل سے علیحدگی میں تو پردہ کرنا چاہیے اب یہاں پہ یہ سوال ہے کہ جب حضرت عموص علیہ السلام پردہ کر رہے تھے تو اللہ نے حضرت عموص علیہ السلام کو بن اسرائیل کے سامنے کیوں پیش کیا توجہ کرو یہ آدوریت جو ہے یہ ایک بیماری ہے اور یہ عیب ہے یہ بیماری ہے عیب ہے بعض ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ وہ عیب نہیں ہوتا سر درد کرتا ہے کمر درد کرتی ہے نہیں سمجھو بدن میں کہیں اور تکلیف ہے یہ عیب نہیں ہے ایسی بیماریاں جس طرح جس دانے ہوں اس میں زخم ہو اس میں کیڑے ہوں اسے بدبو آئے یا یہ آدو والی بیماری یہ عیب والی بیماری ہے اللہ میں روبان کو ہر قسم سے ہر قسم کے عیبوں سے پاک رکھتا تھا اللہ نے انبیاء کو ہر قسم کے عیبوں سے پاک رکھا ہوا تھا اب چونکہ بنی سائل حضرتی مسافتان کرتے تھے ایک ایسی بیماری کی جو کہ باعث عیب اور نفرت تھی تو اللہ نے یہ معاملہ کیا اور اس سے مقصود براعت حضرت موسیٰ علیہ السلام میں من العیوب ہے اب اگر تم کہتے ہو کہ براعت من العیوب ہے تو یک ن شوت دو شوت آدمی جو ہے نا بارش سے باغا باغ کے آتا آیا آیا تو پرنالی کے نیچے کھڑا ہو گیا فر من المتور وقہ متا میزا بھی نہ تقریبی اور پرنالی لاندری دی تو بارش سے تو باگو اور پرنالی کے نیچے تو چلو ایک ایپ سے تو برات ہوئی لیکن جو بے بے حجابی ہو گئی ہے تو ایک جواب یہ ہے کہ اگر یہ اگر چی بے حجابی ہے لیکن اس سے مقصود براعت موسا من العیب ہے اور براط موسا من العیب جو ہے یہ مقدم ہے کسی کی بنی اس کو برہانا دیکھ لیں تو براعت من العیب یہ مقدم ہے تو اس لیے حضرت مس علیہ السلام کے کپڑے پتھر لے گئے تو براعت سو مقدمن من الوریانیت ایک یا من رویت بدن موسیٰ علیہ السلام اس اسلام لکھو براعت من العیب مقدمن من رویت ناسی بدن موسیٰ علیہ السلام ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ برہنہ ہو کر جو لوگ ناتے تھے یہ عیندہ عیب نہیں تھا آپ کو مسئلہ یاد ہے ان دہم ایب نہیں تھا اس لیے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کی بیویاں زنا کے عیب سے پاک تھی لیکن کفر و نفاق تو تھا نا پہلے انبیاء کی لوت علیہ السلام کی بیوی منافقت تھی لیکن بدکارا نہیں تھی کیوں اس لیے کہ نفاق تو ان لوگوں کے ہاں عیب نہیں تھا البتہ زنا ان لوگوں کے ہاں عیب تھا تو ایسی چیز جو کہ اندل... عائب کی چیز تھی تو اسے اللہ نے انبیاء کو بڑی ذمہ کیا تھا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مسا علیہ السلام جب بن اسرائیل کی جماعت کے سامنے پیش کیے گئے تو بالکل ننگ مننگے نہیں تھے بلکہ پردہ کر کے ناتے تھے تو کپڑے نہیں تھی لیکن غسل کے لیے جو بدن انہوں نے ڈانپا تھا وہ کپڑا تھا تاکہ کیا ہو گئی وہ کپڑا تھا اب اگر حسین احمد کہہ دے کہ بھئی کپڑا تھا تو پھر سے آدوریت کا کیسے پتہ لگ گیا ہے تو الجواب ظاہر جواب اظہارے کا پتہ لگتا ہے پتہ ہو گیا پتہ ابھی جاؤ نہ آج تمہاری جمعرات آج، یعنی دریا میں جاؤ نہاؤ ٹھیک ہے سلوار کے ساتھ نہاؤ تو جب سلوار آپ کا گیلا ہو جائے تم نے دوتی باندھی ہو لنگ جب یہ گیلا ہو جائے تو اگر کہ بدن نظر نہیں آتا لیکن بدن کا ہجم طول و آرز یہ نظر آتا ہے تو کپڑے کے ساتھ بھی آدوریت کی تمیز ہو چکی ہے تو بلکل ننگ مننگ یہ بالکل ننگ منگے نہیں تھے مسئلہ حل ہو گیا ہے جناب محترم ہو ابھی سمجھ آ ہے کپڑے تھے بالکل ننگ مننگے نہیں تھے اگر تم کہتے ہو کہ کیسی تو پتہ لگتا ہے تو ظاہر بات ہے اس میں تو کوئی بات ہے نہیں ٹھیک ہے اچھا اب دوسری بات وان ابھی ہو رہا یہ بھی عاطف ہے پہلے ان ابھی ہو پر تو جو ہے اور اس کے عاطف کا فائدہ یہ ہے کہ امام بخاری رحم اللہ یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دوسری بات جس میں واقع حضرت ایوب علیہ السلام ذکر ہے یہ بھی بے ہی اسی صنعت سے ذکر ہے جس صنعت سے حضرت موسا علیہ السلام کو واقعہ ذکر ہے وہاں بھی رہتا روزی اللہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایوب نہ گہانا یعنی ایک دن ایوب علیہ السلام یگ تسلن غسل کرتے تھے برہنہ ہو کر لیکن یہ برہنہ لوگوں کے سامنے نہیں ہے اپنے گھر میں غسل خانے میں نہ رہے تھے فخر علیہ جرادم انصابن اللہ نے گرا دی ان پر مکری سونی کی اللہ مکڑی نہیں کہتے اس کو مکڑی کس کہتے اچھا اچھا اچھا اچھا دام وہاں سے خوشحال ہے کیا کہتے جراد ٹیڈی ٹیڈی ٹڈی ٹیڈی اختلاف ہے تمہارا پہلے اپنے اتفاق لاؤ مول خان اختلاف کا تطفیق ہو گیا ہے تو اللہ کریم جو ہے ملخان کو حضرت ایوب علیہ السلام پر گراتے رہے اور وہ ملخ جو تھے سونے کے تھے اللہ اللہ تو ٹڈیاں اللہ پاک بیچتے سونے کے اب جب دیکھتے رہے ٹڈیا خانے میں اور زیادہ یا تسیف ہی تو عیوب علیہ السلام اس کو جمع کرتے تھے اپنے کپڑے میں چادر لیا اور اس کو اس میں ڈالتے ہیں فنا دار اللہ نے آواز یا ایوب اے ایوب علیہ السلام علم اکن اگ میں تو آئے میں نے تجھے غنی اور بے پرواہ نہیں بنایا اس چیز سے جو میں دیکھتا ہوں یا جو دو دو جس کو دیکھتا ہے تو تجھ کو تم نے بہت مالدار بنایا ہے تجھے سونے کے تڑی کی کیا ضرورت ہے تم اس کو لیتے اس حالت میں جواب کیا ہے آہا ہاں ہاں ہتیہ نے فرمایا بلا ہاں میں تو مالدار ہوں تو نے مالدار کیا ہے لیکن وہ عزتی کا والا برکتک مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ تو نے مجھے مالدار تو کر دیا ہے لیکن پھر بھی خدا کی قسم میں تیرے برکات سے تو بے پرواہ نہیں ہو سکتا مجھے اگر آپ نے دی مال تو بہت ہے میرے پاس لیکن جب تو اپنی برکات نازل کرتا ہے تو پھر میں آپ کے برکات سے تو مستغنی نہیں ہوں میں تو تیرے برکات کے ابیم لاچاروں محتاج ہوں ور ابراہیم ان موسا موسا ابن اقبان سفان اسارا نبی رحتان نبی السلام کال بینا ایوبریا ایوب علیہ السلام اور سسل کرتے تھے مانا اپنے غسل خانے میں جناب ہو گیا مسئلہ بابو اتس رفیل غسل ایندن ناس امام بخاری کو اللہ کریم نے بہت عظیم و شان مقام عطا فرمایا ہے بس فرمایا بس. اب اس کے ماسبقت سے دیکھو پہلے فرمایا من ایک تسلغ اور یانن وہ اگر کوئی اکیلے تنہائی میں برہا ہو کر غسل کرے تو کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں فرماتے ہیں اتستر فل الغسل عند الناس پردہ کرنا ہے اپنے آپ کو پردی میں رکھنا ہے غسل کے دوران این دناناس یعنی لوگوں کے سامنے اگر تنہا ہو بے شک ننگ منگے ہو کر نہ ہو. ہم سب ایسا کرتے ہیں نا غسل خانوں میں ننگ منگے ہو کر غسل کرتے ہیں لیکن اگر لوگوں کے سامنے ہو گئے تو ات سترو پردہ کرو یا پردی کی چیز بناؤ کوئی چارپائی وغیرہ کھڑے کر کے ایسا کر دو پہ لوگ ایسے کرتے تھے یا اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کوئی ڈبل سی چادر لے لو اور غسل کر لو پہلے سنجا کر لو اپنے آپ کو خوب صاف کر لو اس کے بعد چادر لپیٹ کر کے غسل کر لو لیکن لوگ ان کے سامنے برہانا نہیں ہونا اس لیے کہ یہ حرام ہے چلو عمر ابن عبید نابامرہ ابامرہ ابا نقل کرتا ہے ابامرہ کون ہے مولا امانی یہ غلام ہے امہانی کا امانی کو نے بنتے ابی طالب حضرت علی کی بہن ہے آخبر اس نے خبر دی اپنے مولا ابام یعنی نے خبر دی کہ نو سمیا اما ہانی بنتا ابی طالب ان میں نے اما ہانی سے بات سنی ہے تقول یہ کہہ رہی تھی کہ ضابطۂ رسول اللہ صلی اللہ ملفت میں نبی علیہ السلام کے پاس گئی اس سال جس سال فتح مکہ تھا مکہ فتح ہوا فو جتو میں نے دیکھا پایا نبی پاک کو کیا آپ غسل فرما رہے تھے وہ فاتمہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے لیے پردہ کی ہوئی تھی یعنی چادریں چادریں بنائی تھی یوں پردہ کی ہوئی تھی ایک اس کی دوسری صورت بھی ہے لیکن وہ ممکن ہے کہ ایسے ہو چادر دے دو میری چادر میرے گاڑی میں ہے یہ نہیں کہ میں بغیر چادر کے نہیں آیا اچھا یہ دیکھو ایک پردہ یوں بھی ہوتا ہے اے یہ چادر ہے لیکن یوں کر ٹھیک ہے لیکن اگر چادر ہونا تو پھر آپ نے اگر چادر کرنی ہے کرانی ہے بس ابرار عتیق الرحمان کے لیے پردہ بناتا ہے اور یہ ناتا ہے تو یوں نہیں کرنا چاہے کیا یعنی پیٹ کر کے چادر کو یوں کریں اے دیکھو آپ نے ادھر دیکھنا ہے اور چادر یوں کرنی ہے کہ آپ کے پیچھے اگر کوئی غسل کرے تو وہ تو آپ کو نظر نہیں آئے گا بس یوں کھڑے ہو جائیں جب وہ فارغ ہو جائے تو تمہیں کہہ دے گا کہ بھائی بھی فارغ ہو گیا ہوں جزا کر رہا دے کر پھر لیتے ہو شی الفران کی بات ہے کہ مودی صاحب نے کبھی جزا کر تو بات گئے کہ نہیں سمجھے تو بہتر یہ ہے کہ ایسی ایسا پرد کیا جس طرح آم ایک قسم کا دستور تھا پہلے تو گھر میں یہ چیزیں نہیں تھی نہ اگر مستورات یا کوئی غسل کا گھروں میں مر تو غسل کرتی نہیں تھی گھروں میں ایک تو بڑا ایپ جانتے تھے لیکن پھر اگر ضرورت پڑتی تو چار پائپ کھڑے کر کے اس پر چادر ڈال کر غسل کا انتظام ہوتا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی ہاں نے نبی علیہ السلام کے لیے غسل کا انتظام فرمایا فکال من ہاضی نبی علیہ السلام نے پوچھا کون آ گئی کون ہے کون بات کر رہی ہے یعنی ہانی آئی تو حتف فاطمہ پہ سلام کہا ہوگا باتیں گی پوچھا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ کہاں ہے نبی علیہ السلام فورا من ہا جی خالطانہ امہانی میں امانی ہوں جی مقصد اس سے امام بخاری یہ بتا دیا ہے کہ لوگوں کے سامنے اگر نہ گے تو پردہ کرو لیکن میں کہ ایک دوسرا مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ اگر انسان غسل خانے میں ہو اور بامری مجبوری کوئی ضروری بات ہو گئی تو کہہ سکتا ہے یہ نہیں کہ بات کہ کون ہے کون <تصفح> <تصفح> <تصفح> بھائی کہہ دو بھائی میں نہ آ رہا ہوں بھائی آرام سے بیٹھوں بس بات آسان ہے ایک بات تو تم کہہ سکتے ہو اس لیے کہ نبی پاک نے فراہم من کون بات کون ہے ہاتھ خود کہہ دے جی میں امہانی ہو جی جناب کے جتنے مسائل بھی ہیں یہ حضرت میمونہ مونہ کے رواج تم سن رہے ہو ابن اباس میں مونہ کال فرماتی ہے سطر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرد کیا اللہ کے کی نبی کے لیے وہ یک تسل و فرما رہے تھے منل جناب تنابت سے فاغ سلید اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ دھوئے اللہ شمالی تم نے پڑھ لیا فاغ صلافر جو کیا. بس وما اسابفا سرفرجو وما اور وہ چیز اصواب جو اللہ کے نبی کے بدن کو پہنچی تھی ٹھیک ہے نا اصاب ہو. وہ کیا ہوتا ہے رتوبات رتوبات الزوجہ جہ ان شاء لمبا آ رہا ہے سم مساقی الہایتے پھر اپنے ہاتھ کو دیوار پہ یوں رگڑا اول ار یا زمین پر سمت وزاضو سلاد غیر رجلے پاؤں نہیں دے سما فاضلہ جسدر پانی بایا سمت نہ قدم اپنے ایک طرف ہو کر پاؤں دھو لیے تا باہو ابو اوانا یعنی سفیان کی موافقت کرتا ہے ابو اوانا و, و ابن فضیل فس ستری کیا مانا یعنی یہ سفیان کی روایت آمش سے کال سطرت النبیا ٹھیک ہے توجہ کرو حدیث میں کیا ہے سطرت النبیہ تو ابو عوانہ نے بھی ہے کہ سطرت النبی کی روایت اس میں بھی ہے ابن فضیل سے ستر یعنی سطر تو کا لفظ یہ بھی اپنی روایت ملاتا ہے لیکن اس کے علاوہ ابو عوانہ اور ابن فضیل کی روایت اس سفیان کی روایت سے علیحدہ نفس سطر میں تو کے ستر کے مسئلے میں ان کا آپس میں موافقت ہے اور اس کے علاوہ مخالفت ہے یہ روایت میں تقدیم تاخیر ہے ابھی آگے مسئلہ مشکل ہے یہ باب ہے در بیان اس مسئلے کے کہ جب احتلام آئے کسی عورت کو تو وہ کیا کریں آیا مردوں کی طرح اس پہ غسل واجب ہے یا اس کے علاوہ کوئی باقی کوئی صورت ہے تو حاصل حدیث یہی ہے کہ جب عورت کو احتلام آئے تو عورت پر احتلام کی وجہ سے ایسا غل ہوتا ہے مروں پر جورے احتلام میں بخالہ ہیں مولا اشرفیہ یہ بات سریے مورا دیا ہے زرار البراران کا پہلا شاہکار واری فرٹنے کے لیے پتہ یاد رکھیں حذیفہ اسلامی کی ٹاؤس تھے گل مارکیٹ توتیڈا ویسار اللٹک مندان اپکا عبد الولی